اللہ <سؤال> وضّنشید محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح ورسََ الباطہ شہ باقی تمام سامعین برادر قوار گرم برادر ہیں سب کچھ نحباب سے سلامات کرتے ہیں ہمارے در دار خطاب شریف میں سے درخت نمبر چار سو اور لیک ایک سو ستارہ ہیں ہاں جی چار سو پچتا دعوی شریف کے شروع سے ابھی تک یہ درست کی تعداد ہے اور ایک سو ستارہ اوراد فتح کا حصہ اول میں, فتحہ کا ہے. فتحہ سے میں ہے اوراد فتح کا ہے جی عورت فتح میں اس واقعات حصہ اول میں یعنی ملک الجبار میں ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا تھا ملک الجار میں کل چھالیس لالچ پچاس لالچ میں آشم چھالس ونگ فورٹی سکس لال اور اس کے ذیل میں جو دعائیہ کلمات ہیں ان کے توضیع انشاءاللہ ایک دو درس میں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے تو چالیسواں لا اللہ یہ مقدس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آد خلقی وضینۃ عرشہ ورض نفسہ ومداد ومی یہ مقدس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عدد خلقہ ہی وظینتِ عرشہ ورض نفسہ ومداد دادا تو اس میں جو ہے کلو پانچ جملے ہیں پانچ جملے ہیں ہاں جی پہلا جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ تو لا جو ہے ہاں جی کا دفعہ لوگوں نے بتایا نہیں کوئی نہیں نہیں ہے کہ معنیٰ میں اللہ معبود عبادت کے لائے پرشش کے لائے اللہ حرف استثناء مگر سوائے یہ مانے دیتے اللہ اللہ جو ذات واجب الوجود اللہ القیوم اس کائنات کے خالق و مالک و رب و الہ کے نام مبارک و علم شخصی ہے یعنی اس کے ذات کا معین مشخص معلوم اسم گرامی ہے بابرکت جو کہ برہان و دلیل کی روشنی میں ہر شے سے زیادہ اس ذات اقدس کی وجود مبارک واضح و روشن ہے یعنی علم شاسی ہے جو کہ برہان و دلیل کی روشنی میں ہر شے سے زیادہ اس ذات اقدس کی وجود مبارک واضح و روشن ہے اس پوری کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کے وجود بآواز بلند آواز بلند بلن اس ذات بابرکت کے وجود کی گواہی دے رہے اور ہر شے اس ذات اقدس کے تسبیح و ثناخان ہیں یوسب الحما حسمات ولر ہیں اور من الحماً حسمات ولعرض یہ یوسف اللہ کی تصویر کرتا ہے اللہ کی پک بیان کرتا ہے جو خوش آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے ہاں جی اور غیر ضبی القول دونوں کو شامل ہے یعنی تمام موجودات و یوسف بھی منصمہ آباد والیز منظبی القول قسمات انسان پھر اس آتے ہیں تو جو کچھ زمین آسمان کے اندر موجودات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تو یہ دو آیتوں سے یہ دو آیت جو ہے میرے اس گفتار کے سچے ہونے کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کے ہر شے جو اللہ تعالیٰ کے کا ثنا ہیں ہے ان کے وجود اللہ کے وجود کے جو ہے دلیل ہے واضح دلیل ہے تو یہ لا الا اللہ کی آپ لوگوں کو تھوڑی سی توجہ دے دی ہاں دی ہر سے اس کے لفظ ترجمہ لوگوں تک پہنچا چکا تھا اس کا دوسرا جملہ جو ہے آدادا خلقی لا لاہ اللہ اللہ دا خلقی دوسرا جملہ آداد جو ہے عربی زبان میں آداد ان کے معنی نمبر ہندوسا گنتی تعداد شمار اور جمع اس کے عادات آتے ہیں ہاں جی اس میں نمبر ہندوسا گنتی تعداد شمار اور جمع آدات خل ہیں ہی خل خلا یہ پیدا کرنا اور خل قن و خل کا پیدائش مخلوق ایجاد یہ معنی کیا ہے اور یہاں دعا میں خلقن بمانی مخلوق ہے خل کی بیمانی مخلوق یعنی مخلوقات اور ہو ضمیر غائب مر اللہ ہے ہاں جی ہو ضمیر جو خلق ہی مر اللہ ہے آدادا خلق ہی یعنی اللہ کے معلومات خلقی حلق کے معنی اللہ کے معلقات یہاں دعا میں تمام معلوقات مراد ہے اللہ خلق سے مراد معلوم ہے یہ معلومات اور یہاں اللہ کے تمام محلوقات مراد عدد داخل کی تمام معلومات کے تعداد کے برابر تو ترجمہ جو ہے اس کا یوں مان جائے گا اللہ الا اللہ عدد داخل کی اس اللہ کے تمام معلومات کے گنتی و تعداد کے برابر یعنی عدد دخل کی یعنی اس کا لفظ تبیم بن جائے گا اس اللہ کے تمام معلوقات کے گنتی و تعداد اللہ کے جتنے معلومات ہیں ان کے تعداد اور گنتی کے برابر اس کا لفظ تمعیم بن جائے گا اب توضیح جو ہے آداد حلق ہی آدادہ خلق ہی چونکہ خلق معنی معلوق ہے موجودات ہیں تو آداد حلقی یعنی آدادہ محلوقات ہی معلومات ہے یعنی عربی زبان میں جو خلق منظر خلن میں بھی مذہب کے معنی میں آتا ہے اس مفول کے معنیٰ صفائل کے معنی میں آتا ہے اس طرح خلق خالق کے معنی میں آتا ہے محلوق کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں مخلوق ہے کیونکہ حالی تو ایک ہی ہے اس ایک ذات سے زیادہ ہے نہیں اس کا ایک سے زیادہ ہونا محال ہے ممتا نہیں ہے لہٰذا یہاں وہ تو ہاں جی لہٰذا یہاں ادا دخل سے مراد معدود ہے یعنی مخلوق ہے مخلوق ہے یعنی ادا دخل کی یعنی اے محلوقات ہے یہ عدد معلوقات ہی یہ مراد ہے اس کا تجمین اللہ کے محلوقات کے گنتی اور تعداد کے برابر ہے یہ معنیٰ جائے گا تو یہ عدد معلوقات ہی عدد دخل کے بیمانِ ادادہ ہو جائے گا اور یہ عدد دخل کی یہ محفول برائے پھیل مقدر ہے یہ عدد دخل کی جو ہے نا منصوبۂ بڑھا جا رہا ہے ایک پھیل معصوف مقدر کا محفول ہے اس سے پہلے والے دعا یا جملے میں اللہ کی ثناء و تعریف ہوئی یعنی اس سے پہلے اللہ ولہ حسن الحسن آخری پیراگراف تھا تو جو ہے اس سے پہلے والے جملے اللہ کی ثناء و تعریف ہوئی ہے. اور ولہ حسن الاحسن یہ اس سے پہلے والے دعا یا جملے میں ہیں یعنی لا علی اللہ نمبر پینتالیس کے آخر میں یہ مبارک جملے ولہ حصنا الحسن اور صرف اللہ کے لیے بہترین عمدہ تعریفیں ہیں والا حسنٰ الحسن کے منع یہ ہے چونکہ جامع مجل مقدم ہوا اس لیے صرف مانا دیتا ہے اور صرف اللہ کے لیے بہترین اور عمدہ تعریفیں ہیں تو یہ جملہ دعایہ کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے سابقہ جملے کو مدنظر چونکہ سیاق سیاق و سباق بولتا ہے کسی بھی کتاب کے عبارتیں پڑھتے ہوئے سیاق و سباق کو دہنا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ تو دعایہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اہن لفظ ہے اس نے تو یا ہمد تو مقدم رکھیں۔ ہاں جی اداد اصنے تو آدادہ حلقی یا ہمد تو ادادہ حلقے یوں جگہ ادادہ خلقی ہی اور بعد کے جملہ اس کا محفول بھی یعنی ادادہ کی جو اس کے بعد کے جملہ ہے وہ اس کا محفول بھی ادا خلقی ہی بھی اور اس کے بعد کے جو جملہ ہے ہنی وزینش ورضا نرسی امداد کرمات یہ سب اسے اسنیحت و یا ہمت تو کا جو ہے اس کا مجھے محفول بھی قرار دیں اس کے جو ہے اسنیحت کا محفول بھی قرار دیں چنانچہ اللہ بشیر محرم و شیخ علم نے کیا ہے ان دونوں نے اسی کے مطابق جو ہے ترجمہ کیا ان کے ترجمے سے یہی سمجھ ہے تو یہاں پر جو ہے اسن تو یا ہم تو کا لفظ رکھا ہے پھر اسی حساب سے ترجمہ کیا ہے ترجمہ جو ہے آ جائے گا اور ایک اور احتمال بندہ کے ذہن میں آ رہا ہے چوں بندہ جو ہے یہاں پر ہاں جی بندہ مومن شروع سے لال اللہ پڑھتے ہیں لا اللہ پڑھتے ہیں لا اللہ پڑھتے ہیں اب یہ شالشواں لا اللہ ہے تو اب چونکہ بندہ جو ہے مسلسل لا لال اللہ وِد کر رہا ہے ابھی چالیسواں پہ پہنچا اور یہ چالیسواں لا اللہ ہے اور بند ممن اس مقام پر پہنچ کر گویا کہ وج میں آ کر اللہ کے حضور بے نہاد تعداد میں لا الا اللہ کا ویر و ذکر کرنا چاہتا ہے تعداد میں ہاں جی وہ لاتداد لا, لا لہ لہ کا ویر کرنا بندے کے لیے حقیقت میں ممکن نہیں ہے تعداد ذکر کرنا کیونکہ بندہ خود جو ہے محدود ہے اس کی زندگی محدود ہے اس کا آیا محدود ہے ہاں جی تو لہٰذا وہ لا تعداد تو نہیں کہہ سکتا وہ جتنا بھی کریں گے تعداد ہی کے اندر آئے گا محدود ہوگا لیکن وہ چاہتا ہے اپنے خلوص کا مظاہرہ یوں ہے کہ وہ لاتعداد اللہ کے جو ہے لا اللہ کا وید کرنا چاہتا ہے وہ لاتعداد لا, لا اللہ لہ کا وید کرنے بندہ کے لا میں ممکن نہیں کیونکہ بندہ کی زندگی محدود ہے ہاں جس طرح کربلاۂ مولا میں مولا مام حسین علیہ السلام کے اصاب میں سے کسی نے کہا مولا میری ایک جان ہے اگر ستر جانیں بھی ہوتی تو آپ پر جو ہیں قربان کر دیتا کسی نے اس طرح اپنے اخلاص کا مزاح رکھے اور دوسرے اقن صاحبی نے کہا مولا میری تو ایک ہی جان ہے اگر ہزار جانیں بھی ہوتی تو آپ پر قربان کر دیتا اس طرح جو شب عاشور آبا علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے خلوص و جان ساری کا اظہار کیا اسی طرح یہاں دعا میں بھی بند مومن اللہ کے عشق و محبت سے سرشار ہو کر ہاں جی لا اللہ جب بار بار پڑھیں گے تکرار کریں گے اور خوشن معنی مفہوم پہ توجہ رہ کر پڑھیں گے لا لا الا الَّ ال ملک الجبا لا الہ الا لََ الَََََََ اللّہ لا القحا الا لاہ عزیز الغفار لا لیم الستار پڑھتے ہوئے یہاں تک آئیں گے ہاں جی لا الہ الا اللہ خیر لا لیر النسری لال خیر الحافرین خیر الراء خیر الغافرین پڑھیں گے ہاں جی تو جو ہے بند مومن جو اللہ کے عشق محبت سے سرشار ہو کر وج میں آ کر لاتعداد انداز میں وزد اللّہ کرنے کی تمنا وہ ان الحاظ میں کر رہے ہیں اور یہاں فعل اسکر مقدر ہے مان جی اس, اس لحاظ سے جو ہے اس جذبے کے اظہار مراد ہو ان مداحیہ کلمات میں تو یہاں پھیل از مقدر ہے اور یہاں پھیل از جو ہے مقدر ہوگا ہوگا جس کا ادادہ خلق ہی مفول بھی ہو ہاں جی جو ہے یا آزکر مقدر ہو اور جس کا جو ہے یہ ہو صحیح ہے جی اشکرمقدر ہو اور جس کا ادادہ جو ہے خلق ہی جو اس کے بات ہے اس کے بات کے جو جملے سارے ہیں وہ مفول بھی ہو اس ازغرو کا جس طرح پہلے اس نے تو وہ حمید تو کا مقفول کرا دیا تھا تو یہاں پر ازغرو کا جو ہے محفول خراب دیتے یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اس اس مقدس کلمہ توحید کا یعنی لا لہٰ میں اس مقدس کلمہ توحید کا ورد تیرے تمام معلوقات کے تعداد کے برابر کرتا ہوں ہاں جی یا یہ تھی تجمہ بھی درست ہے اور دوسرا علامہ بشیر و, و شخط صاحب کے تجمہ کے مطابق کی یوں مانا ہوگا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں معلوقات کی تعداد کے برابر تیری تعریف و شناح کرتا ہوں انہوں نے جو ہے اصلی تو ہمقدر رکھی کیا کہ جو ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ عدد کی یعنی میں تیری میں معلوقات کی تعداد کے برابر تیری تعریف و سنا کرتا ہوں یہ دونوں تجمہ معنی اور ترجمہ و معنی اس دعا کے سیاق و شبا کے مطابق درست ہے اس کے جو یہ دونوں تجمہ بھی مانوی سیاق و شبا کے لحاظ سے درست ہے لیکن اس کا جو ترجمہ جو ہے لیکن جناب انسور صابری صاحب جو السنت کو علماء میں سے نذیر بندی وہ بھی السنت کے انہوں نے بھی تجمے کیے دونوں نے کوئی چیز مقدر نہیں رکھا جس سے دعا کے تجمے میں قدر ابہام رہ جاتا ہے کیونکہ ان حضرات کے تجمے سے معلوم نہیں ہوتا کہ عدد حلقے یعنی مہلوک کی گنتی کے برابر کا ترجمہ کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ محلوق کے گنتی کے برابر کیا چیز اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے آیا اللہ کی تعریف و ثنا کے گنتی کے برابر مراد ہے یا کوئی اور اور کچھ بھی ہی? یا کوئی اور جو ہے اور چیز کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس لیے ان دونوں حضرات کے تجمے میں ابام ہیں باقی علامہ نے جو ترجمہ کیا ہے اور بندہ آخر نے جو ترجمہ کیا ہے اس لحاظ سے ہاں جی دونوں ترجمہ بھی واضح ہیں اور بندہ مومن جو ہے اللہ کے حضور میں اس مقدس کلمے کے ذریعے سے اپنی کمارے اخلاص اور خلوص کا مظاہرہ کرے تو آج کے درس میں میں یہیں تک اتفاق کرتا ہوں آگے انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے